أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صغاط مستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم اللهم اشغل جبار حنا بطاعتك. وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم كلنا كما كنت لهم آمين إن الله ملائكته يصلون على النبي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 یا شفیع المذنبین یا سید الم یا نبی اللہ حبیب اللہ نور اللہ, وصول اللہ آج کے جو عنوان ہے وہ عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے بنے ہوئے کام بگڑتے ہیں آخر کیوں ہر کوئی اپنی لائف میں اپنی زندگی میں ایسے کئی واقعات سے دوچار ہوا ہوگا کہ کامیابی بہت قریب آ چکی یا کامیاب انسان ہو چکا ہے کام بن چکا ہے لیکن پھر وہ بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے اور ایسے کئی واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہوں گے آج کی یہ نشست ہمیں یہ سوچ دیتی ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بنا ہوا کام کیوں بگڑ جاتا ہے آئیے قرآن مجید فوقان حمید سے فیض حاصل کرتے ہوئے اس موضوع پر چند باتیں سماپت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 32 سے لے کر چوالیس تک یعنی 32 سے لے کر 44 تک اور یہ پندرہویں پارے کا سترواں رکو ہے اللہ رب العالمین نے دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا اشاد فرمایا ودرہ راج الم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو دو شخصوں کی مثال بیان کریں انہیں دو شخصوں کا واقعہ بیان کیجئے جعلنا من کیجیے ہم نے ان دو شخصوں میں سے ایک شخص کو انگوروں کے دو باغ عطا کیے وہ حفظ نہ ہوما اور وہ دو انگوروں کے جو باغ تھے ان کے چاروں طرف خجور کے درخت تھے وہ جاننا بینا زر ان اور ہم نے ان دو انگوروں کے باغوں کے درمیان ایک کھیتی کو اگایا کل تل جن آت یہ دونوں باغات اپنے پھل بہت اچھی طرح لے کر آتے یعنی پیداوار بڑی خوب ہوتی ولم تب من شَيْئًا اور کوئی چیز بھی کم نہ ہوتی ان باغات نے ایسی پیداوار کی کہ کسی چیز کی کمی باقی نہ چھوڑی دو انگور کے باغات ہیں چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں بیچ میں بہت بڑی کھیتی ہے اتنے پھلوں اور سبزیوں اور اناج کے لیے جو دقت ہے وہ پانی کی دقت ہے جو اگر پانی نہ ہو تو پھر ہرے بھرے باغات وہ ویران ہو جاتے ہیں وَفَجَّرْنَا فجر نہ لہما اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان سے نہر کو بھی جاری کر دیا پانی کی بھی کوئی دقت نہیں کوئی تکلیف نہیں وَكَانَ لَهُ نہ سمر خجور اور انگور کے باغات بھی تھے اور اس کے علاوہ اور بھی پھلوں کے باغات تھے فقول بھی لیکن یہ باغ کا مالک اس نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا یہ باغ کا مالک اللہ کا نافرمان فرمان تھا بہو وہ وہ اس غریب مسلمان سے بحث کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مین کا مالا فون میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور میرے خادم نوکر چاکر تجھ سے زیادہ ہیں وہ داخلہ جنت ہو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وہ ہوا وال نفسی اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا یعنی گناگار تھا غرور و تکبر کی حالت میں گناہوں بھری زندگی گزارتے ہوئے تکبرانہ چال چلتے ہوئے اپنے باغ میں گیا اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا وخل پر جنتا کا کل تو ما شاہ اللہ لا قوت اللہ بلا اس کے ساتھی نے اس سے کہا یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو تجھے چاہیے تھا کہ تہتا ما شاہ الا قوت اللہ بلا جو اللہ نے چاہا وہ اگا دیا کوئی طاقت قوت مجھ میں نہیں اللہ باللہ مگر جو اللہ تعالی عطا فرمائے تجھے یہ باغ دیکھ کر آجی کرنی تھی تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا اور تجھے اپنی صلاحیتوں پر ناز نہ کرنا تھا بلکہ یہ سمجھنا تھا کہ رب کی عطا سے ہے مجھ میں کچھ بھی نہیں میور من علیہ اگر تو اسی طرح نافرمانی کرتا رہا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر آسمان سے اس باغ پر بجلیاں نازل کر دے سَعِيدًا قو تو ہو سکتا ہے یہ باغ مٹ جائے اور خالی میدان بن جائے او یوس بیہ میں اوہا یہ ہو سکتا ہے اس کا پانی زمین کے اندر چلا جائے اور یہ باغ پانی کی قلت کی وجہ سے ختم ہو جائے فلن تستیا لہو ہو سکتا ہے یہ پانی اتنا اندر چلا جائے کہ تو پھر اسے نکال نہ سک وہی تو اس کی پھلوں کو گھیر لیا گیا فأصبح يقلب عذاب آ گیا وہ باغ برباد ہو گیا فَأَصْبَحَ يُقلِّبُ كَفَيهِ عَلَى مَا أَنفقَ <فِيهَا> تو صبح حسرت سے وہ اپنی ہتیلیاں ملنے لگا جس نے اپنا بنا ہوا کام خود بگاڑا تھا کہ اس کا بنا ہوا کام جو بگڑ چکا تھا اس پر وہ افسوس سے حسرت سے ہتیلیاں مسلنے لگا اور افسوس کرنے لگا کہ جو میں نے خرچہ کیا وہ بھی گیا جو میں نے محنت کی وہ بھی گئی وہی قابیت اللہ عرو وہ باغ بالکل ویران ہو چکا تھا ولم تک اللہ فی سر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی ایسا گروہ نہ تھا کہ جو اس کی مدد کر سکے وما کا نہ اور وہ اللہ کا مقابلہ نہ کر سکا ہونا علی کل ولاۃ اللہ حق یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ساری طاقتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں وہ جسے چاہے فنا کر دے جسے چاہے برباد کر دے جسے عزت دے جسے ذلیل و رسوا کر دے بنے ہوئے کام بگڑتے ہیں آخر کیوں اس قرآن واقع میں واضح نصیحت موجود ہے کہ اللہ تبارہ کو تعالی نے اتنی نعمتیں دیں لیکن جب اس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور غرور و تکبر کرتا رہا نصیحتیں سننے کے باوجود بھی راہ راست پر نہ آیا تو اس کا بنا ہوا کام ایسا بگڑا کہ تباہ و برباد ہو گیا قرآنِ مجید فوقانِ حمید الحمد سے لے کر والناس تک بار بار اس چیز کا درس دے رہا ہے دیکھئے سور نحل آیت نمبر 112 میں اشاد ہے وَدَرَبَ اللَّهُ مثلا قَرِيَا اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی قَعَانَتْ آمِنَا مُطْمَئِنَّا کہ جو امن سے تھی مطمئن تھی یاتیھا رزقھا رغدًا من كل مكان چاروں طرف سے اس کے یہاں روزی آتی تھی ایسی بستی کہ چاروں طرف سے رزق کی فراوانی تھی رغدًا من كل مكان فكفرت بإنعم اللہ اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فآذاقہ الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا خوف کا لباس پہنا دیا سورہ انفال آیت نمبر 53 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے تو اسے نعمت سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ قوم خود نہ بدل جائے جب وہ گناہ کر کے خود اس نعمت سے محروم ہونے کے اسباب مہیا کرتے ہیں خود یوں سمجھیے کہ گڑے میں کودتے ہیں اور اپنے بنے ہوئے کام بگاڑتے ہیں تو پھر تباہی و بربادی آ جاتی ہے آج اگر ہم غور کریں تو جو ہم پر مصیبتیں ہیں آفتے ہیں بلائیں ہیں بنے ہوئے کام بگڑتے ہی جا رہے ہیں یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے سورہ شورہ آیت نمبر تیس میں اشاد ہے وماسم مصیبت تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے نائنٹی سکس سے ہنڈریڈ تک اشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لفتخنا علیم برکات ضرور ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیتے ولاکن انہوں نے جھٹلایا اخد بِمَا كَانُوا بیما کانو تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا ان بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا بستی والے ہمارے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب آ جائے ان پر رات کے وقت کہ جب وہ سو رہے ہوں اب امین اہل القرا یلابون کیا بستی والے ہمارے عذاب سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت آ جائے اور وہ کھیل کود میں پڑے ہوں اف امین مکر اللہ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے فلا یمن مکر اللہ قوم الخا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اغلها لو نشاء اصبناهم بذنوبهم لوگوں کی تباہی کے بعد لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد جو لوگ دنیا میں موجود ہیں کیا انہیں ہدایت نہ ملی کہ انہوں نے غور نہ کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں برباد کر دیں سورکب آیت نمبر فورٹی فکلن اخذنا ہی ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا فمین ہم من اور سلنا علیہ تو کچھ وہ ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے اخذت ہو سیاح اور کچھ وہ گناہ گار ہیں کہ جنہیں ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا ومنھم من خصفنا بہ الارض اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا ومنھم من اغرقنا اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا وما كان الله ليظلمھم ولكن كانوا انفسھم يظلمون اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَمْ بِيُسِبُهُ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے آج اس قدر ترقیاں ہو گئیں لیکن کس چیز کی قلت نہیں بے روزگاری اپنے عروج پر ہے اور صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر مہینے لاکھوں افراد بے روزگار ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہے پوری دنیا میں بے چینی پائی جاتی ہے ہمارے ملک کو دیکھیے کبھی آپ نے سنا تھا زندگی میں کہ آٹے کے لیے لائنیں لگیں اور آٹا نہ ملے ڈبل قیمت دی جائے پھر بھی آٹا نہ ملے چینی نہ ملے کبھی آپ نے ملک کی تاریخ میں اتنی لوڈ شیڈنگ دیکھی تھی تو جب عیاشیاں عام ہو جائیں فحاشی یعنی عام ہو میڈیا کی بے حیائی عام ہو شراب نوشی اس قدر عام ہو گئی کہ روزنامہ ایکسپریس کی خبر ہے تیس مئی دو ہزار سات کے فیصلہ آباد میں صرف ایک سال کے اندر تین ہزار سے زائد شراب کے پرمٹ جاری کیے گئے حضرت امام جلال الدین سیوتی شافئی علیہ رحمت جامع صغیر میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ والایا اندین بے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی علامتی کیا ہے کسی قوم کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی علامات یہ ہیں لم يَنزل بها و خسف ولا مسخ تو یہ ضروری نہیں کہ عذاب جو ہے خصف کا یا مسخ کا ہی نازل ہو کہ صورتیں بدل جائیں لوگ زمین میں دھس جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غلط اش آروہ دام کو کہتے ہیں غلط اساروحا کے معنی یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں تکہ چودہ سو سال پہلے پہلے آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے تو یہ علامتیں سمجھ لو غلط اثاروہ دام چیزوں کے بڑھ جائیں گے مہنگائی اپنے عروج پر پہنچے گی وہ یوہ بسان ہے بارشیں بند کر دی جائیں گی پانی کی قلت پیدا ہو جائے گی وہ یلی علی ہے اور ان پر وہ حکمراں بن جائیں گے جو تمام لوگوں میں سب سے بدبخت اور شریر لوگ ہوں گے جو پوری قوم کا شریر ہوگا بدبخت ہوگا سب سے زیادہ کرپشن کرنے والا شخص ہوگا وہ ان پر مسلط ہو جائے گا رسول اللہ فرما رہے ہیں اشرا جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے وہ ان پر والی اور حکمراں بن جائیں گے کن لوگوں پر جن پر اللہ ناراض ہوگا آج بتائیے مہنگائی بھی ہے پانی کی قلت بھی پائی جاتی ہے اور حکمران پوری دنیا کے اندر یہ خاص طور پر اسلامی ممالک میں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ حکمران خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں صرف ان کا ڈنر جو ہے وہ کروڑوں روپے میں ہو جاتا ہے اور غریب کے منہ میں تو نوالا تک چھین لیا جاتا ہے یہ ساری نحوستیں گناہوں کی وجہ سے ہے قرآن مجید فوقان حمید میں اشاد ہے سری نور آیت نمبر تیس کل للو منی ابسور محبوب مومینوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں سورے نور آیت نمبر اکتیس میں ارشاد ہے وہ کل للو مین من ابسور اے محبوب مسلمان عورتوں سے کہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں آج بتائیے کیا ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بد نگاہی کا گنا کتنا عام ہو گیا یہ بتائیے کہ آج کون سی ایسی چیز ہے کون سا ایسا سائن بورڈ ہے کون سا ایسا اخبار ہے کون سا ایسا اشتہار ہے کہ جو بے حیائی پھیلانے والا نہیں ہے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور اسے کاروبار کی ترقی کا راز سمجھا جا رہا ہے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بے پردہ عورت اگر استقبالیہ پر بیٹھی ہوگی تو ہماری آفس میں جو گاہک آئے گا وہ متاثر ہو جائے گا ہمارے ایک کمپنی کا معیار بن جائے گا بتائیے کہ جب آفس میں قدم رکھنے والا آتے ہی بدنگاہی کر رہا ہے وہ عورت بد کر رہی ہے نحوستے تو وہیں سے شروع ہو گئیں اگر سودا ہو بھی گیا اگر سائن بورڈ دیکھ کر کسی نے کوئی چیز خرید بھی لی لیکن اس کی نگاہیں دیکھتی ہیں تو پہلے وہ عورت کو دیکھتا ہے تو بدنگاہی کرتے ہوئے اگر کسی چیز سے متاثر ہو اور کوئی چیز خریدی تو بتائیے کیا برکت ہو سکتی ہے سورے نور آیت نمبر انیس ای ان لوگوں کو ہلا دینے والی آیت ہے کہ جو بے پردہ عورتوں کو استقبالیہ پر بٹھاتے ہیں جو اشتہارات میں جو سائن بورڈوں میں عورتوں کی تصویریں لگاتے ہیں میڈیا جو بے حیائی عام کر رہا ہے اور جو اس میں تعاون کر رہے ہیں وہ اس آیت کو غور سے سنے ہم سبھی سنے ان لدی نہ یو شبو نہ انتشی الفاق لدی نہ آ منو بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے لہوم عذاب ان علیم فر دنیا واخیرہ یہ وہ کلام ہے کہ آسمان و زمین ہٹ سکتے ہیں کلام اللہ غلط نہیں ہو سکتا تو وہ کلام اللہ فرما رہا ہے کہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بربادی ہے آخرت میں بھی بربادی ہے لہم آداب ان علیم ان فت دنیا دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی بغداد معلّا عراق شریف عظیم شہر ہے کہ جسے اولیاء سے نسبت ہے اور خاص طور پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے لیکن ایک وقت وہ آیا کہ بغداد معلہ میں علماء حق کو شہید کیا جانے لگا کوئی بھی عالم اگر حق بات کہتا تو اس کی گردن کاٹ دی جاتی بادشاہ کے دربار میں عورتوں کا ناچ ہوتا گلیوں میں شرابیں پی جاتی شراب عام ہو گئی سینا عام ہو گیا اور کوئی اگر روکنے کی کوشش کرتا تو اس پر ظلم کیا جاتا جب حد سے زیادہ یہ ظلم بڑھ گیا تو تاریخ میں بات موجود ہے کہ ایک شخص جو مجذوب تھا یعنی وہ اللہ کا ولی کہ جو فنا اللہ ہو چکا وہ مجذوب جسے لوگ دیوانہ کہتے تھے وہ بغداد معاللہ آیا اور وہاں آ کر رات کو جیسے ہی لوگ سوتے یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا اس زمانے میں بغداد مع کے جو گھر تھے وہ اسی طرح کے گھر تھے جیسے ہمارے یہاں اورنگی یا کورنگی میں نیچے نیچے کے گھر ہوتے ہیں ہر گلی سے وہ اتنا زور سے چلاتا وہ گزرتا کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے لوگوں توبہ کر لو اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے وہ اللہ کا ذاب آنے والا ہے کہ کوئی نہیں بچے گا اے لوگوں توبہ کرو اے لوگوں گناہوں سے بچو وہ اس طرح سدا لگاتا لوگ کہتے یہ مجذوب روزانہ رات کو ہماری نیندیں خراب کرتا ہے ایک دن لوگ جمع ہو گئے اللہ والے سے الجھنے لگے اس پر اتنے پتھر برسائے کہ وہ خون سے بھر گیا اور بے ہوش ہو گیا اسے اٹھا کر پھینک دیا گیا جب تک وہ مجزوب آوازیں دیتا رہا اس وقت تک عذاب نازل نہ ہوا اور جب اس مجزوب کو اٹھا کر پھینک دیا گیا تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ تاتاریوں نے بغداد معاللہ پر حملہ کر دیا اور کیسا حملہ کیا جس شہر میں وہ جاتے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے اور اس قدر لوگوں پر بزدلی تاری ہو گئی ایک تاتاری محلے میں چلا جاتا دو ہزار اگر مسلمان ہوتے تو وہ سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے وہ گاجر مولی کی طرح ان کی گردنیں کاٹ دیتا تھا آج ہمارے ساتھ اب یہی ہو رہا ہے آج یہ کافر ہم پر حاوی کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری روحانیت ختم ہو چکی ہے ہم دین سے دور ہو چکے چند مخصوص عبادتوں کا نام ہم نے دین سمجھ لیا ہے دین ایک پورے سسٹم کا نام ہے دین حقوق اللہ کا بھی نام ہے اور حقوق الباد کا بھی نام ہے ہم دو چار نمازیں پڑھ لیں کبھی کبھی عمرہ کر لیں رمضان میں روزے رکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم دین دار ہیں اگر ہم نے توبہ نہ کی تو بنے ہوئے کام تو کیا بگڑیں گے بلکہ بیڑا یہ غرق ہو جائے گا اگر توبہ نہ کی تو پھر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے ایسی تباہی آ سکتی ہے کہ اس کے بعد کوئی چھٹکارا نہ ہو سورہ نوح آیت نمبر دس سے لے کر چودہ تک اشاد ہے فَقُلْ رَبَّكُمْ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو گناہوں سے باز آ جاؤ ان نحو کا غفارا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے يرسل السماء عليكم مدرارا جب تم توبہ کرو گے تو تمہاری پانی کی قلت ختم ہو جائے گی اور آسمان سے وہ تم پر دھار بارشیں نازل کرے گا وہ یوم دد بھی و اور جب تم توبہ کرو گے تو تمہارے مال میں اللہ برکت کر دے گا تمہاری تنگ دستی اور یہ مہنگائی کا دور دورہ ختم ہوگا تمہیں اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُم جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے اللہ باغات پیدا کر دے گا جان انہارن اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا مَا لا لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ کی وقارن در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو تمہیں کیا ہو گیا رب العالمین سے عزت کیوں حاصل نہیں کرتے اس کے فرما بردار بن جاؤ دنیا میں بھی عزت ہے آخرت میں بھی عزت ہے وقد خلق اتوارا کال کرو اس رب کی نعمتوں کو یاد کرو جس نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا فرمایا اقبال نے کیا خوب کہا اے قوم تیرا حال میں کیا دیکھ رہا ہوں جو کل تھا آج اس سے برا دیکھ رہا ہوں ملت کے جوان نغموں کی سرتال میں گم ہیں وہ نوجوان جو کبھی اپنی بہنوں کی اسمت کے لیے جان کے نظرانے پیش کرتے تھے وہ نوجوان جو اپنے ملک کے پاسوان تھے آج گانوں اور عائش و عشرت میں پڑ گئے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الگ بت الفا گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے کما یمبت الماء ما زرا جیسے پانی کھیتی کو گاتا ہے اسی طرح دل میں نفاق یہ گانے سے پیدا ہوتا ہے ملت کے جوان نغموں کی سرتال میں گم ہیں محبوب کی رفتار خد و خال میں گم ہیں فیشن کے زنوں مرد پرستار ہیں دونوں شیطان کے پنجے میں گرفتار ہیں دونوں اپوا کی نمائش ہے تو ہیں کہیں میلے لے ڈوبیں گے ایک روز تمہیں یہ جھمے لے رب العالمین کی بارگاہ میں سچی پکی پک توبہ یہ ہمیں رب کے عذاب سے بچا سکتی ہے بنے ہوئے کام بگڑتے ہیں آخر کیوں گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کی نہوستیں تو اتنی زیادہ ہے کہ گناہ کرنا تو بہت ہی بڑی بری بات ہے اگر گناہ کا ارادہ کر لیا جائے اور اس کا پختہ ارادہ ہو تو وہ پختہ ارادہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے ایک تو ہے دل کے اندر خیال پیدا ہوا ارادہ پیدا ہوا لیکن گنا نہ کیا تو اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن اگر گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا پختہ ارادہ کر لیا تو پھر اس ارادے پر بھی پکڑ ہوگی تو گناہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے صرف گناہ کا بندہ ارادہ کرے تو دیکھیں کیسی نحوستیں پیدا ہوتی ہیں قرآن مجید فقان حمید کا نور اور فیض ہم حاصل کریں کہ سجد الشہداء اور حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ ہم کے صدقے میں نام ہے نور القرآن تو فیض بھی ملے قرآن سے سوری قلم آیت نمبر 17 سے لے کر تینتیز تک قرآن مجید فوقان حمید نے ایک واقعہ بیان کیا اِنَّا بلوناہم كَمَا بَلَوْنَا اَسْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک ہم نے ان مکے والوں کو اسی طرح آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا مفسرین فرماتے ہیں ایک باغ تھا جو سنع یمن سے تقریباً اٹھارہ میل دو فرسنگ کے فاصلے پر تھا اس باغ کا نام دیر دان تھا اس کا جو مالک تھا وہ نیک سالے تھا اور وہ حضرت عیسی علیہ کی صلاح پر ایمان رکھنے والا تھا نیک صالح تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے آفات و بلیات سے انسان محفوظ ہوتا ہے برکت ہوتی ہے تو یہ جب باغ میں پھل توڑنے کے لیے جاتا تو اس نے وقت مقرر کیا تھا لوگوں کو آواز دیتا ہوا جاتا کہ جو فقرا غریب لوگ ہیں وہ آئیں اور پھلوں کو حاصل کریں یہ جب باغ میں پہنچتا تو فقرا اس کے ساتھ ہوتے وہاں پہنچ کر یہ فقرا سے کہتا غریبوں سے کہتا کہ درختوں سے نیچے جتنے بھی پھل پڑے ہیں سب تمہارے اٹھا لو جو گرے ہوئے پھل ہوتے وہ فقرا اٹھا لیتے پھر یہ باغ میں جگہ جگہ بستر لگا دیتا آپ یوں سمجھ لیے چادر بچھا دیتا بستر لگا دیتا اور کہتا کہ ہم پھل توڑیں گے جو زمین پر گر جائے وہ ہمارا اور جو بستر پر گرے گا وہ تمہارا وہ تمہارے نصیب کا ہے اب جب پھل توڑے جاتے فقرہ جمع ہوتے جو بستروں پر پھل گرتے وہ فوکرا لے لیتے اب اس کا اپنا جو خاص حصہ ہوتا اس میں سے دسواں حصہ اب فقراء کو مزید دیتا یعنی اگر سو وہ سیب توڑتا تو اب مزید جو ہے وہ دس سیب جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کرتا اس طرح فیاضی کے ساتھ وہ غریبوں کے اندر یہ پھل تقسیم کرتا اسی طرح جب اس کی کھیتی کاٹنے کا وقت ہوتا تو بھی اس کا یہی معمول تھا فقراء کو بلاتا اور مال خرچ کرتا پھر اس کا انتقال ہو گیا اس کے تین بیٹے تھے وہ تین بیٹے اس باغ اور اس کھیتی کے وارث ہوئے ان تین بیٹوں نے آپس میں گفتگو کی اور وہ کہنے لگے ہمارا والد مال کی حفاظت کرنا نہیں جانتا تھا مستقبل کے لیے بچانے کی کوئی سوچ نہ تھی جسے ہماری اس میں کہتے ہیں فیوچر پلاننگ یعنی گویا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ میں فیوچر پلاننگ نہ تھی اتنا وہ غریبوں میں بانٹتا تھا اگر یہ مال وہ سنبھال کے رکھتا اور اس مال سے جو پیسے ملتے اس پیسے سے وہ دوسرا باغ لگا لیتا تو آج تک ہمیں ایک باغ نہ ملتا ایسے دس باغ مل جاتے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری لگی ہے تو کسی مالک کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں پیسے بچا کے رکھوں تو ایک سے میں دوسری جو ہے فیکٹری لگاؤں پھر دو کی چار ہوں چار کی آٹھ ہوں میرا کاروبار پورے ملک میں پھیلے پھر پوری دنیا میں پھیلے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ تو کرنا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے باپ نے ہمارے مستقبل کے لیے کچھ نہیں کیا جو ضروری خرچہ ہوتا وہ رکھتا اور باقی سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہمارا باپ عجیب و غریب تھا پھر دوسری بات یہ کہ اب ہم تین بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ تین خاندان ہیں بیوی بی بچے ہیں تو یہ باغ تو ہمیں بہت کم پڑے گا لہذا انہوں نے کہا کہ اب جب پھل تیار ہو جائیں پک جائیں باغ کے پھل تو چپ کے ہم جائیں گے کسی فقیر کسی غریب کو پتہ نہ چلے کہ ہم باغ کے پھل توڑنے جا رہے ہیں از اقسم یسری منا جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے ضرور ضرور ہم باغ میں جا کر چپ کے کے پھل توڑ لیں گے ولا یس اور انہوں نے انشاء اللہ نہ کہا تو ربی کا وہ رات کی پلاننگ کر کے سو گئے اور جب وہ سو رہے تھے اللہ کا عذاب تیرے رب کا عذاب اس باغ پر آیا اور وہ باغ جل گیا فس بحت کا سرین تو وہ ایسا ہو گیا جیسے پھل ٹوٹے ہوئے ہوں بالکل ویران ہو گیا صرف جو درختوں کے تنے تھے وہ کچھ کچھ باقی رہ گئے فتنا دو مسبحین صبح سویرے ایک دوسرے کو وہ جگانے لگے انگو الحر سے ان کم تم اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں کھیتی کاٹنی ہے تو صبح سویرے چپ کے چپ کے اپنے باغ اور کھیتی کی طرف جاؤ ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے فن پھر وہ چلے مفسرین فرماتے اس طرح چل رہے تھے کہ پاؤں کے پنجے کے بل کہ کہیں چلنے کی آواز بھی کسی کو محسوس نہ ہو اور کوئی فقیر کوئی غریب آواز سن کر ہمارے پیچھے نہ لگ جائے بہم یا وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اللہ ید اليوم نہ مسکین خیال کرنا آج کوئی تمہارے پاس مسکین نہ آنے پائے وہ غد اعلی ہر قادرین وہ صبح سویرے نکلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اپنے ارادے پر قادر ہیں اور جیسا چاہتے ہیں ویسا وہ کر لیں گے فلم ابھی صبح صادق کا وقت تھا روشنی بہت ہلکی ہلکی تھی پس جب وہ باغ پر پہنچے اور انہوں نے ہلکی روشنی میں اپنے باغ کو دیکھا تو دیکھا کہ جلا ہوا باغ ہے کوئی پھل نہیں کوئی درخت نہیں کوئی کھیتی نہیں ہاں ہلکے ہلکے تنے وہ تھوڑے تھوڑے تنے جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب منظر ہے لگول واپس میں کہنے لگے لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے پھر انہوں نے جب غور کیا کہنے لگے اوہو یہ تو ہمارا ہی باغ ہے بل نشن محروم بلکہ ہم تو محروم ہو گئے کال او ان تینوں بھائیوں میں سے جو درمیانہ بھائی تھا اور یہ بھائی جو ہے دوسروں کی نسبت کچھ اچھا تھا اس نے کہا علم اقل لولا تو کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے فخر و غرور کی باتیں کیوں کرتے ہو قالوا سبحان ربین وہ بولے ہمارے رب کے لیے پاکی ہے بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے فکب البادی <وَمُون> اب وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے تم نے ہمیں سمجھایا نہیں تو نے برباد کیا وہ کہتا تو نے برباد کیا میری سوچ غلط تھی تو میری اصلاح کر دیتا وی لنا انا کنا توغین وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہائے ہماری بربادی بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور یہ عزم کیا کہ جو ہمارے والد خیرات کیا کرتے تھے ہم اس میں اب کمی نہیں کریں گے آسا ربنا خی رم منہ اناغبون ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے اور ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں باغ عطا فرمائے بے شک ہم اپنے رب کی طرف امید رکھنے والے ہیں کزا کل آزاب اللہ کا عذاب اسی طرح ہوتا ہے یہ تو دنیا کا عذاب ہے والاب الآخرتی اکبر اور ضرور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے لو کا نو یا اگر وہ جانتے ہوتے سورہ بروج آیت نمبر بارہ میں ہے ان بخش ربی کا لدید بے شک تیرے رب کی پکڑ ضرور شدید ہے اب نے دیکھا کہ جب برائی کی انہوں نے نیت کی اور اس کا پختہ ارادہ کر لیا وہ پھل ابھی توڑ نہیں سکے غریبوں کو محروم نہیں رکھ سکے مگر بری نیت جس کا عزم انہوں نے کیا اس کی نحوست دیکھیں کہ پورا باغ برباد ہو گیا پھر کیا ہوا پھر جب انہوں نے سچی پکی توبہ کی تو اللہ رب نے کیسا کرم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک باغ دیا جس کا نام باغ حیوان ہے اور اس باغ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی انہیں پیداوار عطا فرمائی ایسے پھل عطا فرمائے کہ بڑی حیرانگی آپ کو ہوگی کہ آپ نے انگور کا ایک خوشہ دیکھا ہوگا یہاں پر آپ نے انگور دیکھے ہیں کہ ایک خوشہ جو ہے وہ ایک پاؤ کا یا آدھا کلو کا ہوتا ہے لیکن آپ عرب شریف میں جائیں تو ایسے انگور بھی نظر آتے ہیں کہ جو ایک خوشہ ایک کلو کا ہوتا ہے بڑے بڑے انگور ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ ایسی قبول فرمائی کہ انہیں ایسا باغ دیا کہ اس کے انگور کا ایک خوشہ اتنا بھاری ہوتا تھا وہ گدھے پر لادا جاتا تھا اتنا اس کا وزن ہوتا تھا اگر ہم بھی اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کر لیں اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیں گناہوں سے سچی پکی توبہ بھی کریں ہماری سوچ بھی پاکیزہ ہو جائے اگر سوچ پاکیزہ ہو ذہن پاکیزہ ہو دیکھیں کیسی برکتیں ہیں کہ انسان اگر کوئی نیکی نہ بھی کر سکے تب بھی نیکی کا ثواب دے دیا جاتا ہے حدیث سے میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت ایک شخص کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے عرض کرے گا مالک کو مولا یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تو فرمایا جائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جس کی تو نے نیت کی تھی لیکن نہ کر سکا پھر بھی ہم نے تجھے عطا فرما دیا اور اگر برائی کا خیال انسان کرے تو کیسی نہ ستے ہیں اس واقعے کے تحت ہم یوں بھی سمجھ لیں کہ بسا اوقات انسان کہتا ہے بڑا کاروبار اچھا چل رہا تھا بڑا سکون تھا نا جانے کیا ہو گیا کسی نے کچھ کروا دیا تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہو تو آپ ذرا اس وقت تصور کریں کہ کیا آپ نے کوئی نیکی کا کام یا خیرات کا کام بند تو نہیں کیا یا یوں سمجھیے کہ شادی سے پہلے ماں باپ کی خدمت کی جاتی تھی اب جو ہے شادی ہو گئی اور بال بچے بھی ہو گئے تو اب یہ کہتا ہے کہ اسکول کی فیس بھی دینی ہے میرے بچوں کی وین کا کرایہ بھی دینا ہے مجھے ان کا یونیفارم بھی کرنا ہے مجھے ان کا اسکول بیگ بھی لینا ہے لہذا امی میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں سے یہ خیرات کا راستہ بند کرتا ہے اور وہاں سے روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہوتا ہے لیکن جب بند کر دیتا ہے تو روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے روزی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے تو اگر کوئی کمی آئی تو ماں باپ کے خرچے میں کمی آئے گی ہاں میرے جو بچے ہیں ان کے اخراجات کا تو میں اچھے سے اچھا خیال رکھوں گا اچھے سے اچھی اسکول میں ڈالوں گا لیکن اگر میری آمدنی میں کچھ کمی ہو گئی تو سارا بجٹ جو شارٹ ہوگا وہ ماں باپ کا ہی ہوگا یہ کیسی گھٹیا سوچ ہے کیسی گری ہوئی سوچ ہے تو بات چل رہی تھی نیت پر کہ بری نیت انسان کرے اور بری نیت کب ہوتی ہے جب تصورات اور خیالات گندے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا عزم اور ارادہ کر لیا جائے اور پختہ ارادہ ہو تو اس کی نفوسی نوسط ہے لیکن اگر اچھی نیت کی جائے اور اچھے ارادے ہوں تو کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص اپنی قوم کے پاس سے گزرا پوری قوم قحت میں مبتلا تھی اب اس کی سوچ پاکیزہ تھی اس نے اپنی قوم کو دیکھا سوچا کس قدر میری قوم جو ہے وہ قحط سالی میں مبتلا ہے پھر اس نے پہاڑ کو دیکھا پہاڑ کو دیکھ کر اس نے تمنا کی کاش یہ پہاڑ برابر میرے پاس آٹا ہوتا تو یہ پہاڑ برابر آٹا میں آج کنجوسی نہ کرتا بلکہ اپنی قوم میں تقسیم کر دیتا اس وقت کے نبی پر وہی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ میری اس بندی سے جا کر کہہ دو کہ اس پہاڑ کے برابر آٹا خیرات کرنے کا ثواب تیرے ناما ممال میں لکھ دیا گیا یہ تو ایک ہے پاکیزہ سوچ اور ایک گھٹیا اور گندی سوچ جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا ہے تو رجب ہی سے اناج کو اسٹور کرنا مالدار لوگ شروع کر دیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور پھر مال کو روک دیتے ہیں جب چیزوں کی شارٹیج پیدا ہوتی ہے تو جب ریٹ بڑھ جاتے ہیں دام بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ مال نکالتے ہیں حالانکہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے ایک بوری اناج ایک ٹرک یا کئی ٹرکوں کی بات نہیں ایک بوری اناج بھی اگر اس نیت سے روک لی کہ جب دام بڑھیں گے پھر بیچوں گا یہ حرام ہے اس کا نفع بھی حرام ہے بلکہ یہ سوچ بھی ایسی گھٹیا ہے کہ دنیا بھی تباہ ہوگی آخرت بھی برباد ہو جائے بتائیے کون سا تاجے ہے جو اس میں مبتلا نہیں اگر جو ایسا کام نہیں کر رہا تو وہ جو اس کی سوچ ہے وہ سوچ یہی ہے کہ اگر یہ بزنس مجھے بھی ملتا تو دیکھو اس نے لاکھ روپے خرچ کیے اور تین لاکھ کما لیے حالانکہ ایسی سوچ کہ جس میں مسلمانوں کو تکلیف دینے والی سوچ کہ مسلمان وہ غریب مسلمان کہ جسے دو وقت کی روٹی بمشکل نصیب ہوتی ہے جب چیزوں یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے دام بڑھ جائیں گے بتائیے اس کے دل سے آہ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی تو بات چل رہی ہے سوچ کے پاکیزہ ہونے پر اگر سوچ پاکیزہ ہو اور انسان اگر حج کے ارادے سے نکلے حج نہ بھی کر سکے لیکن اگر سوچ پاکیزہ ہے تو کتنی برکتیں ہیں اللہ مشامی علی رحمہ فتح شامی میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولید حج کے لیے نکلے اُس زمانے میں کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا تو وہ سفر کرتے کرتے ایک علاقے میں پہنچے وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا وہ بازار گئے اور انہوں نے کہا میں بازار جاؤں اور دیکھوں کوئی چیز ہے میرے کام کی ہو تو میں لوں تو وہ ایک ویرانے سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ مردار گدا ہے یعنی ایک ایسا گدا جو مر چکا ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے ایک عورت اس کا گوشت کاٹ رہی ہے اللہ کے ولی کہتے ہیں میرے دل میں گمان ہوا کہ کہیں یہ گوشت فروش عورت نہ ہو یہ مردار گدے کا گوشت کسی مسلمان کو بیچ نہ دے وہ کہتے ہیں میں اس کے تاپ میں گیا پیچھے پیچھے جاتا رہا یہ عورت ایک جھوپڑی میں داخل ہو گئی میں اس جھوپڑی کے قریب جا کر بیٹھ گیا تو اندر سے بچوں کی آواز آئی اور کہنے لگیں امی بھوک لگی ہے تو اس عورت نے کہا ہاں گوش لائی ہوں پک جائے گا تو تمہیں کھانے کے لیے دیتی ہوں وہ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور میں نے باہر سے کہا اے عورت مردار گدے کا گوشت تو کسی مذہب میں جائز نہیں میری معلومات کے مطابق ہاں مجوسی لوگ یہ مردار گوشت کھا لیتے ہیں تو کیا تو مسلمان نہیں تو اس عورت نے کہا اے بھائی میں مسلمان بھی ہوں اور عالی رسول سے ہوں میں سید زادی ہوں لیکن حالات اس قدر نہ گفتگے ہو گئے کہ تین دن سے فاقا ہے بچوں کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی اور ایسی حالت میں تو حرام کھانا بھی ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے اس اللہ کے ولی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللامہ شامی علیہ رحم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اے عورت رک جا میں آتا ہوں آپ گئے انہوں نے آٹا لیا اور سامان اور جو ہے وہ اناج وغیرہ لیا اور باقی جتنی رقم تھی اس رقم کو آپ نے اس بوری کے اندر ڈال دیا اور پھر آپ اس عورت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس عورت کی تین بیٹیاں تھیں تو اس ماں نے کہا بیٹیا تم دعا کرو ایک بیٹی نے دعا کی دوسری نے دعا کی تیسری نے دعا کی پھر اس عورت نے دعا کی ان دعاؤں کا خلاصہ یہ تھا اے اللہ یہ بندہ حج کے لیے نکلا لیکن حج کی رقم ہمیں دے دی تو اسے حج کا ثواب نصیب فرما نہیں اللہ کے ولی اپنے قافلے میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میرا اس سال حج کرنے کا ارادہ نہیں مجھ پر جو حج فرض تھا وہ تو میں کر چکا اور یہ میرا نفلی حج تھا وہ لوگ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے سفر میں ہو آدھا سفر ہو گیا بڑی محرومی کی بات ہے انہوں نے کہا بس میرا یہ فیصلہ ہے تم جاؤ میں یہاں رہتا ہوں وہ کافلہ چلا گیا کئی مہینوں کے بعد حج کر کے جب یہ کافلہ واپس آیا اور اس شہر سے گزرا تو وہ اللہ کے ولی اس کافلے کے استقبال کے لیے گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رو رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص کیسے استقبال کرے کہ جو حج کے لیے نکلا لیکن حج نہ کر سکا تو ایک نے کہا ارے تو کیسی بات کرتا ہے طواف میں کیا تو میرے ساتھ نہیں تھا دوسرے نے کہا ارے کیا بات کرتا ہے مینا میں ہم تو ساتھی تھے تیسرے نے کہا ارے یاد ہے عرفات کے میدان میں ہم نے ایک ساتھ تو دعا مانگی ہے وہ حیران تھا کہ ایک شخص آگے بڑھا اور اس اللہ کے ولی کی خدمت میں آ کر کہتا ہے دیکھیں یہ وہ تھیلی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کر کے ہم مسجد نبی شریف سے باہر جا رہے تھے تو آپ نے مجھے یہ تھیلی دی تھی اور کہا تھا کہ فلاں شہر پہنچو تو مجھے دے دینا یہ آپ کی امانت ہے آپ لے لیجیے وہ جب اس تھیلی کو لے کر گئے تو اس تھیلی پر لکھا تھا کہ جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا رات کو سوئے تو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا تو نے ہماری سید زادی ہماری بیٹی کی خدمت کی اور تمہارا حج کا ارادہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ارادے کو ایسا قبول فرمایا ایک فرشتہ تمہاری شکل کا پیدا کیا وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا اور تمہیں ثواب دیا جائے گا تو نیت اگر اچھی ہو سوچ پاکیزہ ہو تو انسان اگر اچھے کام نہ بھی کر سکے باوجود کوشش کے اچھے کاموں سے مراد نفلی کام ہے اگر وہ نہ بھی کر سکے پھر بھی ثواب دے دیا جاتا ہے اور اگر سوچ بری ہو تصورات برے ہوں خیالات برے ہوں تو انسان اگر گناہ نہیں بھی کر سکتا تو بعض صورتوں میں گنا لکھ دیا جاتا ہے پھر وضاحت کر دوں بری خیال پر اور وسوسے پر پکڑ نہیں ہے اسی طرح برائی کا خیال آیا گناہ کا ارادہ کیا اور گنا نہ کیا تو گرفت نہیں ہے مگر ایسا ارادہ کہ پختہ ارادہ ہو پختہ عزم ہو کہ میں یہ گناہ ضرور کروں گا اب اگر گناہ نہ بھی کر سکے پھر بھی نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی جگہ قتل ہو اور کوئی شخص وہاں پر حاضر نہ ہو لیکن دل میں یہ تمنا ہو کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی قتل کرتا اور مجھے حکومت سے نفع ملتا تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی بھی قاتلوں میں شمار کیا جائے گا جیسا کہ وقع کربلا کے انداز میں آپ دیکھیں یعنی مارکا ہے جو کربلا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی تعداد تو بائیس ہزار تھے لیکن جن جن لوگوں نے یہ تمنا کی کہ ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی شریک ہوتے تاکہ یزید سے ہمیں فائدہ ملتا وہ لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے تو اچھی سوچ اور پاکیزہ خیالات اسی وقت پیدا ہوں گے جب ہم نور قرآن سے روشن و منور ہوں گے آپ سے یہ گزارش ہے التماس ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ہم مکمل قرآن پاک سننے اور سمجھنے میں کامیاب ہوں کیا ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے کہ الحمد سے لے کر ون تک ایک مرتبہ بھی ہم قرآن سمجھنے میں ناکام ہوں کتنا پیارا موقع ہے کہ راتیں لمبی ان سردی کی لمبی راتوں کے بعد فجر کی نماز کے بعد صرف تقریباً سوا گھنٹے کے لیے روزانہ خوشگوار زندگی پروگرام باہر شریعت مسجد میں انشاءاللہ شاء گیارہ نومبر سے شروع ہو رہا ہے جس میں تقریباً ساڑھے چار مہینے میں مکمل قرآن الحم سے لے کر ون تک سننے میں ہم کامیاب ہوں گے اگر آپ روزانہ نہیں آ سکتے تو کم از کم ایک بار تو ضرور آئیے گا اس کی دعوت بھی عام کریں انشاءاللہ ایک بار آئیں گے تو پھر آپ کا دل مزید آنے کو چاہے گا گیارہ نومبر بروز بدھ فجر کی نماز کے بعد سے باہر شریعت مسجد میں یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے اس کے علاوہ اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرنی چاہیے تو ہم کم از کم یہ نیت بھی کر لیں کہ روزانہ ایک پارے کی ہم تلاوت کریں تاکہ پورے مہینے میں ایک قرآن پاک ہمارا مکمل ہو جائے تیسری نیت ہم یہ کریں کہ ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد جو نور قرآن نشش ہوتی ہے اس نور قرآن نشست میں ہم ضرور بضرور شریک ہونے کی نیت کریں ہر اتوار کو اثر تغرب ختم قادیہ شریف ہوتا ہے اس میں بھی ہم شریک ہونے کی نیت کریں اور آخر میں یہ عرض ہے کہ درود و سلام کہ ٹوکن ہر دفعہ تقسیم کیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ آپ بڑے شوق کے ساتھ لیتے ہیں تو آپ ذوق و شوق کے ساتھ اسے لیجئے کہ انشاء اللہ عز و جل جو بھائی آج درود و سلام کا ٹوکن لے گا اور جو بھائی اور جو بہن یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ شاء وجل روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کا شرف نصیب ہوگا تو حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت رکھنے والے یہ عزم رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہزار بار درود و سلام پڑھیں گے اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ٹوکن لیے ہیں آپ ایسی نظر کرم ڈال دیں کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے درود و سلام کے تو بے شمار فضائل ہیں اور خاص طور پر ایک ہزار مرتبہ درود و سلام کی یہ فضیرت سماعت کر لیں پھر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من صل علی فی الف مرة جو روزانہ ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا لم یمت چھٹا یار مقد من منل وہ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے اسے موت نہیں آئے گی اللہ رب العالمین ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری سوچ پاکیزہ فرما دے اور بری سوچ سے بری نیتوں سے اور برے ارادوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے وہی رحمان رشم اسی کی رحمتوں کا y'all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 لہی و صحبہی وبارک وسلم یا حیو یا قیوم اپنے فضل و احسان سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے کریم اپنے کرم سے یا قادر یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی پستی کو عروج سے تبدیل کر دے اے کریم پر وردگار اے مالک ہم سب کو سچ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما جب امان بگڑ جاتے ہیں تو حکمران نااہل مقرر کر دیے جاتے ہیں کریبی مالک جو یہود اور نسارا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو پروردگار عقل سلیم عطا فرما دے اور اے کریم جو ہم اپنے گھروں میں رہ کر اللہ تیرے محبوب اللہ کے دشمنوں جیسے کام بے حیائی جو مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے بے پردگی اس سے ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق آ سکا ہر ہر جرم سے ہر ہر عیب سے, ہر عیب سے ہر ہر گناہ سے مالک ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اے پروردگار ہم اپنے کیے شرمندگی سے اپنے سروں کو چھکاتے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر تیری ذات کو گواہ کر کے توبہ کرتے ہیں مالک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق اٹھا یا اللہ ہم سب کو توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرما اے کریم ہمیں تحجد کی نماز ادا کرنے کی نعمت ادا کر دے خوشو اور خضو کے ساتھ سجدے ادا کرنے والا بنا دے قول اور فیل فیل کے تضاد بچتے ہوئے پر نور خوشگوار بغار خوش بغار پر بہار زندگی بسر, بسر کرنے بسر کی, نعمت بسر بسر بسر کی نعمت عطا تھا یا ارمل راشنی یا ارخمل راشنی یا خمل راشنی عزت والوں عزتوں کا صدقہ اخلاص اور للہیت دونوں جہاں کی دائمی عزتوں سے مالا مال کر دے یا یاد ہم نور قرآن سے ہمارے سینوں کو جگمگا دے اے مالک اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہے کسی بیمار کے لیے دعا میں حاضر ہے ٹوکن پر کسی بیمار کی شفا یادی کی تحریر کیا گیا ہے دلوں کے حال جاننے والے پرورزار مالک سیو قیوم مریضوں کو شفا ادا کر دے کینسر جیسے مریض یا جیسے بھی جنہیں ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہو چھوٹے سے چھوٹی بیماری بڑے سے بڑی بیماری ہر ہر بیماری سے شفا عطا فراہم اے مالک اگر اس محفل میں کوئی مقروض ہو یا کسی کا عزیز اور پیارا مقروض ہو تو اے اللہ صدقہ امام حسین کا اس کے قرض کو اتار دے اے اللہ ہمارے استاد محترم کو مکمل صحتیابی عطا دے یا کا جن جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہیں اے اللہ ان کے نیک اور صالح رشتے فرما دے جو اپنے گھروں میں ہیں مالک تو انہیں چین عطا کر دے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے اے کریم جنہیں نے بیٹیاں نعمتیں دی ہیں اللہ ان کے نصیب کو جگمگا دے تیری رضا پر ہر ہر معاملے میں راضی رہنے کی توفیق اطافر دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین محبوب علیہ فلاط و سلام کے محبوبین اور محبوب علیہ فلاط وام کی عظمتوں کے صدقے سے ہمارے مفتی آصف عبداللہ صاحب اور ان کے ساتھ جناب محمد الطاف حاضری صاحب محمد بلال عبداللہ صاحب عبدال لطیف صاحب جتنے احباب جا رہے ہیں اے کریم ہر ہر محبت ذوق اور شوق والے جتنے بھی احباب جا رہے ہیں سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما یا اللہ ان کی حاضری کو قبول اور منظور فرما اپنے پیاروں جیسی انہیں حاضری نصیب فرما رسول اللہ علیہ وسلام کو خصوصی قرب کا ذریعہ ان کی حاضری کو بنا دے ہمارے سارے کام بنا دے سارے کام بنا دے سارے کام بنا دے اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا نام شامل کر دے اے اللہ ہمارے کام بگڑنے سے بچا لے اچھی نیت ہمیشہ پاکیزہ تصور خیالات کی روشنی نگاہوں کی حفاظت ہے کریم وسط نظری دانائی حکمت عملی علم و عمل، زہد و تقوی اخلاص اور للہ اخلاق اور کردار اے اللہ جن کی نسبتوں سے یہ محفل ہے ان نسبتوں کا واسطہ ہمیں یہ نعمت عطا کر اے کریم بلا فلا کی بدگمانی ہر ہر رضائی سے بچا کر اپنے پیاروں جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا اور موت آئے تو شہادت کی رش بھری اے مالک تیرے پیاروں کے جلو میں اے اللہ پیاری وہ موت عطا کر جو جو اپنے اولیاء کو موت عطا کرتا ہے وہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے اس محفل پاک کو جتنے قرآن اور درود و سلام ٹوکن پر ایس ایم ایس کے ذریعے ابھی دل میں جو ارادے کیے گئے ہیں کسی بہن کو بھائی کو سہا جہاں جہاں تک کہلوایا تمام کو پروردگار اپنے کرم سے قبول قبول اور قبول فرما دے اے اللہ اے اللہ ان تمام کو قبول فرما کر اپنے شاید شان اس کا جر و ثواب اطا فرما محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیت پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اس کا ثواب تمام امریاء علیہ السلام تمام صحابہ علیہ میں جو شہید صحابہ علیہ ہیں سید محمد یسود سیدی سعیدی ابوالحسن سیدی نقی علی خان صدر الشریعہ اور سید جماعت علی شاہ صاحب کو قبول اور مزدور یافر امام امام امام علی رضا امام اعظم شہیدان بدر خن کی بارگاہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ اور والد محرم ربی اللہ عنما کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول اور مزدور <البری> ایران اپی دستگیر روشن جنیر کے والدین اور اے اللہ تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے حضور غص عظم کو قاجہ اے غریب نواز محمد شاہ دولہ سرکار قطب عالم شبقاری عبداللہ شاہ غازی فاضل شاہ دیلانی خیردین شاہ دیلانی صفی عبدالوحاد شاہ دیلانی خیدنا داتا دی حدویری شاہ عبدالمعالی شہید شہیدنا سیدنا سیدنا عبدالعزیز تمام دلانی قادر کشی نقشی سلاسل کے دین شہزادہ غسل ورا محبوب غس الورا سعیدنا قرنی رضی اللہ عنہ اور تمام کاملین کو اس کرتے ہیں قبول اور منظور فرمان. شیخ عبدالحق ہاندی سے دہلی سیدی اعلی حضرت حضور پر نور حضور مفتی اعظم محجۃ الاسلام علامہ شاہ احمد دورانی مفتی وقار الدین غزالی زمانہ سید احمد کاظمی علیہ الرحمۃ سید ندیم الدین مراد آبادی سید مفتی احمد یار فانی تمام محدثین معلمین مفسرین کو ایصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ اس کا ثواب خصوصا شہداء نشترصار کو خصوصاً قرآن پاک اور درود پاک کے ٹوکن پر جنہوں نے اپنے عزیز وقت کے نام تحریر کیے اور تمام مؤمنین, مؤمنات مسلمین مسلمات اور خصوصاً مفتی غلام دستگی صاحب کی والدہ ماجدہ کو وشال کرتے قبول اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے بلند اور بلند درجہ عطا فرما جن خوش نصیبوں کی والدہ والدین حیات ہونے درازی عمر بالخیر عطا فرما جن کے والدین رخصت ہو چکے ان کی بخشش مستقل اور مقفرت فرما اللہ جو مدین پاک حجے کے مبارک سفر پہ روانہ دا ہو دا دا دا رہے ان کی حاضریوں کو قبول قبول اور قبول فرما اور ان کی دعائیں وہاں جو وہ کریں گے ہمارے حق میں بھی قبول اور مضبول فرما اے کریم جو مانگا اپنے فضل سے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے عطا کر بے جا مقدموں میں گرفتاروں کو رہائی عطا کر بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر اولاد کو والدین کا فرما بردار کر دے اور والدین کو اولاد کی حقیقی ٹھنڈکیں عطا کر اور جن کے یہاں اولاد نہیں سید الشہدا کا غلام عطا کر دے جب دبے واپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد